पोतरा तू उ जो मोल भी ना تاکا اے ہاں دے گال اپنا اندر کھول گا جو میرے اندر کیا ہے ہیں پیسے مسلمان ہوگریز پیٹی مت کرنے پیٹی بات کھڑے کو <سؤال> <اے جنبی سؤال> <سؤال> <سؤال> آج دہتا جو پیٹ باد منافع جی حکیم د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 اسلام دا مسلمان دا جماعت چ نکل کے بئیمان کوئی بد گما کرے جی کریں کہ دل قبول کرے یار گل سچی دل نوازی والی گال ہی نہ سورج پی سنگ آ کے کوئی بےمان سی گئی کہ سیلاب <تصفح> جم جی دے یار بند جو اگر بندی دے تک بند سے کام کرے ہا. جے لو ک ٹپا سٹے نہ رگ روڑا گئے تو والے نہ مسئلہ تے سمجھ گئے نہ پھرے تے رہ گئے نہ روڑا سچ نہ نشہ تے تے پروں نہیں پانا اے اللہ رب العالمین کو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 مسلماناں جدہ پیر کو نہیں منیا نے بنا کو نہیں کو دات میں در در دین تھا کے پوچھن جا ہمم وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ اور پر رو نہیں <laughs> <ماندال> <laughs> <لازم> خراب ہے مرتا منگے مرتا آخر بالکل مرتا ٹھیک ہے کوڑے طرح آئے سارے پھر گئے A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 علات نہیں سمجھا نہیں دیکھ حروف میں تھا تھا مطلب سوال سے ہے اے اے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون خامنا 70 गुना کل سوا صحیح نے فرمایا سارے برابر گنا یعنی وہ ماں نل پتکاری ستر والا ایک بینک کیا ہارت ما اللہ دا اپنی اپنی کیا مطابق اللہ نگاہ چاہیو ہاتھ بیٹھ لے بابا اپنے ماجے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 جو دی دی دی سکول یہ کو بخاری دا بات بے فون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 Yeah. ہے بڑی بڑی بلے بلے ہر اپنی اولاد سے <تصفح> جتوں سب کچھ لبتا پہ ہوں والا ڈنگ مارنا یہ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 دلیہ مارفت خدا آئے دست نہیں کر بنا تارفت خدا تا تو پڑھا دین کو اس واسطے کیوں نہیں رکھا تین جیٹے لوگ دست دا نہیں کر تو تنا نہ سوال دا فرد پورا کیوں نہیں ہون کاکا غزالی زمان کو بیٹھا دے. او بیٹھا دے جو نہیں کیوں بوکری ملا لفظیں جی, دے سور سور لفزا دست نہیں دا لفظ بولے سنا فارسی اردو ترکیب کی ساری بولی سیدا سادہ مطلب بن سکے بوکڑی بننا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 میں جو یہ کتاب بڑا پوچھو سچی جان نکل پتہ جا اس میں پر کو ہے کسی وہ دی اتتی کے مل ماہ سے سر نو تو یہاں پر مایا ہوا ہے سمجھ ہی کا نبی اکرم صلی اللہ پوچھ نسل کر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 یا جیسلے نفس سوار اقبال اقبال سر آدھے لانٹے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج بنو اپنے راز دارا جم <سجل> شیر بادشاہ ترا گدا سنگ <سجل> سے بس اقبال آدھے آدھے دل کی آزادی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 خیر خواجہ خدا بخش خیر, پوری خیر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 نکی بابز نمازی پانچ وقت مستری ہن جن اٹ لینی کہ میرے میرے میری چو جڑائی تھے مفت اللہ واسطے پڑھیں سی وسیعترما گیا مسجد میں बंदा मरते बाल औला क्या करे। सही, मैं पिछु बुख ना पर में, पिछु मैं क्या की में हा। को भुखा मारी मेरे आखिर तेरे में छोड़िया वाज भुखे मरते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 حضرتبا تیل <سؤال> <سؤال>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 تھے درد امت رسول دی کفرت دلے خوش وہ اپنے گھر دا حال لے سرکار آپ کس درجے دے سبحان اللہ امت والا درد پینے جو کافر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 یہ ہے جیسے کام تھی جو کافر منافق تھے یہ ہوں تیس سال یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف قول مسلم شریف قول پیاری کی کتاب حدیث سے صحیح فرمایا تویرے بندر میں مومنوں شام کا رکھتے ہیں شام مومنوں سے تویرے تافر سامان تھوڑے سے سامان دنیا کے پیچھے لوگ اپنا پیری مت ہیں آمین سائنس کی یہ دنیا کا سپانہ نہیں ہے کوئی بجھے دے پچھنے ویکدا پی دین دندالیے رمایا دا کڑے بابائی دے سو فیروزی او دا پپو ہاتھ داسنی کر بندا اے لے تاں کھا دینن تاں تے واں کیتینن تاں تاں سچ نے گل کیتی اے جس سو کھا او کھدی فرمایا وے دکھ کھا مر دے مرے دے مرے کیوں مرے سہی شُد دانا دیکھنے حلال دا پاتنا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 مولو غلام ویدیر فیضی تھی تاریخ لوگتا ہے جیتو ہی جانتے ہیں جیتو ہی جانتے ہیں جانتے ہیں وہ پکے لارے ہیں میں کو خود, مطلع خود مطلع دوسنائی دوسنائی سنا گئی تھا ہی کہ سربراد بیتھے دہیے ہیں تو کیا ہے اپنا جہلم سربراد نہیں مینہ نہیں جانے نہیں اسور دے سے بجڑے قتل سے وہ ہندوی ہندوی سے دے ہیں مولو غلام ویدیر ختم سارے گرفتار نہ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 دین دیفا دب دید ہر شرط پنادی میرے دوسریں ہے میرے دوسریں تو سا بیت سامر اپنی دارے میں دید ہے مسافر تیل دیش مینی تیل جمانگو جو مانگو تیل جو تیل جو آج اللہ حسین بارد بارد بارد بارد بارد بارد بارد بارد بارد My name is my name. My name is my name.